کلمہ طیبہ کے نیچے تلوار کا ہونا صحیح ہے اکثر اس طرح کے اسٹکر گاڑیوں پہ لگے ہوتے ہیں یہ اصل میں سعودی عرب کا اپنا قومی نشان ہے کہ کلمہ شریف کے آگے اگر تلوار بنی ہو تو اس کا ان کے نظر مفہوم یہ ہے کہ جہاد یعنی مسلمانوں بہرحال جہاد تو ہے اور حضور کے حدیث شریف بھی ہے کہ جب تک جہاد ہوتا رہے گا اسلام کی شان اور شوکت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی لیکن جب جہاد ہو تو اس کو پورے ارباب حل و اق جو بڑے بڑے مفتیان نے کرام وہ فیصلہ کریں گے کہ جہاد ہے یا نہیں اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے اگر جہاد نہ ہو تو مارے گئے کسی مت میں نہیں تو اکابر علماء فتوا لکھیں گے کہ اب جہاد فرض ہو گیا جیسے میں نے انگریزوں کے خلاف جہاد تقریباً اٹھانوے ننانوے علماء کے اس پر دست کوئی ایک آدمی نہیں آج کل تو جہاد ہی ہے کہ دیکھیں سرحد وغیرہ میں جو مزاروں کے ماننے والے پیروں فقیروں کے ماننے والے ان کو مارو وہ کہتے یہ جاد بلکہ یہ تک ہوا کہ جس ریلے کو بہرحال آرمی نے روکا وہ یہ تھا کہ سنیوں کی خواتین کو بھی ان کم بختوں نے مال غنیمت قرار دے دیا ان کو لے جاؤ جیسے کافروں سے جنگ ہوتی ہے تو ان کی عورتیں حلال ہیں ہم پر ان کو غلام اور لونڈی بنا دیا جائے تو ان کے نظیر یہ بھی نظریہ تھا کہ سنیوں کی جو خواتین ہیں یہ مالے غنیمت مت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فی اس فتنے سے بچایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جی کہ آئندہ بھی اس فتنے سے بچایا